سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ظاہری فرمایا تو صحابہ کرام پر قیامت قائم ہو گئی زندگیاں اجڑ گئیں غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگ بے قرار ہو گئے انہی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی تھے آپ مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے اور لوگوں سے پوچھتے بھائیوں تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اگر دیکھا ہے تو مجھے بھی تیزار کرا دو مجھے بھی میرے سرکار علی وقار کا پتا بتا دو مدینے کی گلیوں میں ہر جگہ محبوب کے قدموں کے نشان ہیں آخر کار حضرت بلال اپنے آقا کی جدائی کی تاب نہ لا کر مدینے سے ہجرت کر کے ملک کے شام کے شہر حلب میں چلے گئے تقریباً ایک سال کے بعد خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا سرکار علی وقار علیہ السلام فرما رہے ہیں اے بلال تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا آنکھ کھل گئی اشتراک بڑھ گیا لبائی یا سیری ہے آکا غلام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے اور راتوں رات اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف چلنے کے لیے رات دن برابر سفر کرتے رہے آخر کار مرکز و شاخ دیارے مدینہ کی نورانی اور پر قید فضاؤں میں داخل ہو گئے مدینہ میں داخل ہوتے ہی دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے اور سرکار علی وقار کو تلاش کیا مگر سرکار زی وقار علی سلام نظر نہ آئے پھر حجروں میں تلاش کیا آ وہاں بھی پیارے اکالی علیہ تو سلام انہیں نہ ملے بے قرار ہو کر مزارے بر انوار پر حاضر ہو گئے اور روتے روتے عرض کرنے لگے کہاں یا رسول, اللہ یا رسول اللہ حلب سے غلام کو بلایا اور خود پردے میں چھپ گئے دیدار بھی نہ کرایا روتے روتے حضرت بلال بے ہوش ہو کر قبر انور کے قریب گر گئے اسی دوران حضرت بلال کی مدین طیبہ میں آمد کا شہرا ہو چکا تھا ہر طرف گل تھا کہ معدن بلال رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علی وقار کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا تو دیکھا کہ ہر طرف لوگوں کا حجور ہو گیا اب تو منت و سماجت شروع ہو گئی لوگ انتظائے کر رہے ہیں اے بلال, اے بلال, اے بلال ایک دفعہ پھر وہی درد بھری آزان سنا دو نا جو مدنی سرکار علیہ السلام کو سناتے تھے جتے بلال ہاتھ جوڑ جوڑ کر سب سے معذرت طلب کر رہے ہیں بھائیوں یہ بات میری طاقت سے باہر ہے کیونکہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں اذان کہا کرتا اور جس وقت میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتا تو پیارے سرکار علیہ السلام کا آنکھوں سے دیدار کر لیا کرتا تھا آہ، اب تو سرکارِ ذیوقار پردے میں چھپ گئے اب بتاؤ کہ آزان میں میں اپنے آکا کا دیدار کس طرح کر پاؤں گا مہربانی فرما کر مجھے اس خدمت سے معاف کر دو مجھے برداشت خوف نہیں ہر چند لوگوں نے حسرار کیا مگر حضرت بلال نے انکار ہی کیا بعض حضرات صاحبۂ کرام نے رائے دی کہ کسی صورت سے حسنین کریمین کو ملایا جائے اگر باقاع کے شہزادے بلال سے اذان کی فرمائش کریں گے نا تو حضرت بلال ضرور مان جائیں گے کیونکہ حضور علیہ السلام کے اہل بیس سے حضرت بلال کو بے حد محبت ہے چنانچہ یہ رائے پسند آئی ایک صحاب جا کر حسنین کریمین یعنی حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلا لائے آتے ہی حضرت حسین نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا اے بلال آج ہمیں وہی اذان سنا دو نا جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے حضرت بلال نے پیارے حضرت حسین کو گود میں اٹھا لیا اور پھر کہا تم میرے پیارے محبوب کے کلیجے کے ٹکڑے ہو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے پھول ہو جو کچھ تم کہو گے وہی ہوگا شہزادے اگر میں نے انکار کر دیا کہیں تم روٹ گئے تو مزار میں سرکار علی سلام بھی زنجیدہ ہو جائیں گے اب حضرت بلال نے خزان شروع کر دی اللہ اللہ اللہ مدینے کی فضاؤں میں جب حضرت بلال کی پور سوز آواز گونجی تو اہل مدینہ کے دل ہل گئے مہینوں کے بعد حضرت بلال کی آواز سن کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کا سما بن گیا لوگ روتے ہوئے بے تابانہ مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑے ہر شخص بے قرار ہو کر گھر سے باہر آ گیا عورتیں بچے سبھی مستربانہ گلیوں میں نکل آئے لوگ غم مستفیٰ علی السلام میں نڈال ہو رہے تھے ہچکیاں لے کر رو رہے تھے جس وقت حضرت بلال نے یہ پڑھا تو ہزارہ چیزیں ایک ساتھ فضا میں بلند ہوئی جس سے فضا دہل گئی مرد عورتیں سبھی زاروں قطار رو رہے تھے ننے نن بچے اپنی ماؤ سے لپٹ کر اونچھ رہے تھے امی جان امی جان سرکار علیہ السلام کے معذن حضرت بلال تو آگئے مگر رسول اللہ علیہ السلام کب مدینے تشریف لائیں گے حضرت بلال نے جب اشحد محمد رسول اللہ کہا تو بے ساختہ نظر ممبر رسول کی طرف اٹھی آ منبر خالی تھا مصطفیٰ علیہ السلام کا دیدار حضرت بلال نہ کر پائے ہجر رسول سے بے قرار ہو گئے اور غم مصطفیٰ کی تاب نہ لا سکے بے ہوش ہو کر گر گئے اور جب بہت دیر کے بعد ہوش آیا اٹھے اور روتے ہوئے پھر ملک کے شام کی طرف روانہ ہو گئے